بس اللہ صحمد علیہ وسلم مجھے تمام برادران آسامین کو چمس باقی سلامت آس کرتے ہیں فضائی اللہ ادبِ سلسلہ ادارہ جو ہے بابر کتاب سپ ان میں سے درخت نمبر 36 اور مجموعی درخت نمبر بہتر ہے اور شپین سی فضائی میں سے درخت نمبر 36 ہے اس میں جو حدیث بیان ہوں گے اس کتاب کا حدیث نمبر 66 66 اور 67 استأٹھ ہندو حدیثوں کا ترجمہ علوں کے مبارکانہ تک پہنچا رہا ہوں اور حدیث نمبر چھسٹھ جو, جو ہے حضرت امیر کبیس ہے رمدانی رحمۃ اللہ ابی سید قدری جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صاحب میں سے ہیں عالم اسلام سب کو قبول ہے ائی صحابی ہاں جی ہاں صاحب میں سے فرماتے ہیں ان ابی سعید القدری ابو ابص رضی اللہ عنہ عنب سید خدی رضی اللہ عنہ, عنہ،, عنہ سے سرواتے آپ فرماتے کالا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلاً البیت فی کم کا مسَ باب حََََََََََََََََََََ فرمایا میرے اہل کی مثال مسََََبیت میرے البیت کی مثال تم لوگوں میں تم مسلمانوں کے اندر ہانیہ انسانوں کے اندر کا باب حتاً باب ہتہ کے مانن ہے بنی اسرائیل کے باب ہتہ کے مانن ہے ہاں جی بنی اسرائیل کو بیت المقدس کے دروازہ باب ہتہ کے نام سے تھا ہاں آن انہیں حسم موسا نے اللہ کے حکم سے کہا تھا تم لوگ اس دروازے سے ہتن ہت تن کہتے ہوئے اندر داخل ہو جاؤ تو اللہ تمہارے داخ گناہوں کو بخش دیں گے ہاں جی گناہوں کو بخش دیں گے تو اسی طرح جو ہے پیمبر فرماتے ہیں تمہارے درمیان میرے الوید کی مثال باب کی طرح ہے لہٰذا من داخلہ جو بھی ان اس اس دروازے سے داخل ہوگا ملاد کیا یعنی جو بھی میرے البیت کو مانے گا ان کی ولایت کو تھامے گا دل و جان سے ان کو چاہے گا ان سے مدت محبت رکھے گا یعنی ان کے ولایت امامت کو خبول کرے گا تو کیا ہوگا یہاں داخل ہونے سے ملاد یہ ہوا تو سچ مجھے ایک ظاہری دروازہ تھا یہاں کوئی ظاہری دروازہ تو مولات نہیں ہے لہٰذا یہاں جو داخل ہوگا میرے اہلیت میں یعنی میرے اہلیت کے دامن تھمے گا ان سے مجھ محمد کی محبت میں ان سے محبت کریں گے محدت کریں گے ان کو چاہیں گے ان کی امامت ولایت وسایت کو دل و جان سے قبول کریں گے ان کو لازم العتبا سمجھیں گے ان کی اطاعت کو رسول اللہ کی اطاعت سمجھیں گے ان سے جنگ کو رسول اللہ سے جنگ سمجھیں گے ان کے مخالفت کو رسول اللہ سے مخالفت سمجھیں گے تو اور عمل بھی یہی کر کے دکھائے گا تو نجہ کیا ہوگا وہ پھر اللہ تو اس بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا اللہ تعالیٰ جی اس کو اس کے گناہ معاف ہو گئے لفظ ماضی تو یہ گفر لو اس کے گناہ بخشے گئے معاف ہو گئے یقین کے کہ فضل و فرما رہے ہیں تم مسل و اہلبت حکم پہ عمر و فرمایا میرا آلبید کی مثال تمہارے درمیان کا باب بابح تن باب حطہ کی منع والے سال کے لیے تو جس طرح اس دروازے سے جو شغل داخل ہوا تھا ان کے گناہوں کو بادشاہ تت کہتے ہوئے من داخل ہو جو بھی جو ہے اس دروازے سے الودیت کے دروازے سے داخل ہوگا وہ اللہ اللہ اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے ہاں جی تو یقیناً جو ہے جس طرح الود علیہ السلام سے محبت مدت جو ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے اسی طرح ان سے محبت معدہ ہمارے گناہوں کے بخشش کا بھی ذریعہ ہے رضان میں اس کے بعد حدیث نمبر 67 جو ہے 67 یہ حدیث حضرت امیر کا بیس ہے اللہ علیہ حدیث اصحاب رسول میں سے عمران بن حسین بھی صحابی سے نقل کریں عمران بن حسین قال رسول قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین سے رواط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سال تو رب میں نے اپنے ازب جلا میں نے اپنے رب اللہ جلا جلال حسین میں نے سوال کیا میں نے اس کی درگاہ میں دس میں دعا ہوا دعا یہ کیا کہ اللہ خلا عدن میں نے الوید یہ کہ اللہ تعالیٰ ہرگز داخل نہ کرے کسی کو بھی میرے الودید میں سے انارا ان جہنم میں میں اللہ کے درگاہ میں دعا کیا پروردگار میرے الودید میں سے کسی کو بھی جہنم میں داخل نہ کرے تو ہاں عطا ہا اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور یہ مجھے عطا کیا یعنی اور اس چیز کو مجھے عطا کیا اللہ نے میرے اس سوال کو قبول فرمایا میری دعا کو اجازت فرمایا یعنی اور وہ کہ مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں تھی کہ میں آپ کے اہل میں سے کسی کو بھی جہنم میں داخل نہیں کروں گا بلکہ یہ حسین نہ صرف جہنم میں داخل نہیں ہوگا بلکہ پیارے فرمایا ان الحسن والحسین الحسین سعیدہ شباب و جنہ بے شک حسن حسین جو ہے نہ صرف جنت میں داخل ہیں بلکہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہے جنت میں تو سب جوان ہوں گے لہٰذا تمام جنتیوں کے سردار ہوں گے ایسے ہی حضرت <laughs> <تصال> اتھر کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ جو ہے سدت النساء العالمین فرمایا اور جنت کے خواتین کے سردار فرمایا تو اسی طرح جو ہے السلام کے بارے میں تو اور بھی بہت سے حادث ہیں کہ آپ جو ہے ابراہیم اور محمد کے بیچ میں ہوں گے بھیشتی حل بہشتی اور بھی لباس پہن کر جو ہے تو لہذا جو ہے یہ ہستیاں نہ صرف بھیجتی ہیں بس یہ آہل کے سردار ہیں اور اللہ کی نظر میں نہایت ہی نو انسانی میں سے مکرم مشرف اور معذم ہستیاں ہیں الہ بیت کرام علیہ السلام تو میں یہ پر دعا کر دوں پروردگار عالم ہمیں محمد و آل محمد جو کہ الہ بحث نس آل کے سرداران ہیں اللہ ہمیں ان سے محبت معدت کی توفیق فرما۔ ان کے نورانی تعلیمات کو عمل کرنے کی توفیق فرما۔ ان کے دامن تھامے رہنے کے عطا تحرم ان سے دل و زبان دونوں سے ان سے محبت محدت عقیدت رہنے کے توفیع تحرم کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہسن فرمایا جو شخص جس سے محبت کرے گا انہیں کے ساتھ مشور ہوگا لہٰذا اللہ ہم سب تیرے نبی اور آقیات سے محبت کرتے ہیں تاکہ کل قیامت عمل میں انہی کے ساتھ ہمیں مجھے تیری نبی کی دوسری بشارت کی جو شاد جس سے محبت کرتے انہیں کے ساتھ معشور ہوگا اے اللہ ہمیں بھی ان عظیم حسیوں کے ساتھ معشور فرما اور تیرے عظیم بھیش کی برین میں ہمیں جو ہے آل محمد محمد آل محمد کی مایت میں ہمیں ہم ہاں ان کے زیر لیوا ہمیں بھی پرو دیگر فرما اور تمام مسلمانوں کو بھی محمد آل محمد کے سائے میں نبی رحمت کے پرچم تلِ سب کو جگاتا فرما آمین عرب العالمین